خود فریب سعادت حسن منٹو ہم نیو پیرس اسٹور کے پرائیویٹ کمرے میں بیٹھے تھے باہر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو اس کا مالک غیاس اٹھ کر دوڑا میرے ساتھ مسعود بیٹھا تھا اس سے کچھ دور ہٹ کر جلیل دانتوں سے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے ناخن کاٹ رہا تھا اس کے کان بڑے غور سے غیاس کی باتیں سن رہے تھے وہ ٹیلی فون پر کسی سے کہہ رہا تھا تم جھوٹ بولتی ہو اچھا خیر آج دیکھ لیں گے تو یہ کیا کہا تمہارے لیے تو ہماری جان حاضر ہے اچھا تو ٹھیک پانچ بجے خدا کیا کہا بھائی کہہ تو دیا کہ تمہیں مل جائے گی جلیل نے میری طرف دیکھا منٹو صاحب عیش کرتا ہے یہ غیاس میں جواب میں مسکرا دیا جلیل انگلیوں کے ناخن اب تیزی سے کاٹنے لگا کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کا ٹانکہ ملا ہوا ہے میں تو سوچتا ہوں ایک اسٹور کھول لوں لیڈیز سٹور خام پریس کے چکر میں پڑا ہوں عورت کا سایہ تک بھی وہاں نہیں آتا سارا دن گڑ گڑا ہٹے سنو الو کے پٹھے قسم کے گاہکوں سے مغز ماری کرو یہ زندگی ہے میں پھر مسکرا دیا اتنے میں غیاس آ گیا جلیل نے زور سے اس کے چوتڑوں پر دھپا مارا اور کہا سنائیے کون تھی ہے جس کے لیے تو اپنی جان حاضر کر رہا تھا گیاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا منٹو صاحب کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا گرو جلیل نے اپنی اینک کے موٹے شیشوں میں سے گھور کر گیاس کی طرف دیکھا اور کہا منٹو صاحب کو سب معلوم ہے تم بتاؤ کون تھی گیاس نے اپنی نیلے شیشے والی اینک اتار کر اس کی کمانی ٹھیک کرنی شروع کی ایک نئی ہے پرسوں آئی تھی ٹیلی فون کرنے کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی فون کر چکی تو میں نے اس سے کہا جناب فی ادا کیجئے یہ سن کر مسکرانے لگی پرس میں ہاتھ ڈال کر اس نے دس روپے کا نوٹ نکالا اور کہا حاضر ہے میں نے کہا شکریہ آپ کا مسکرا دینا ہی کافی ہے بس دوستی ہو گئی ایک گھنٹے تک یہاں بیٹھی رہی جاتے ہوئے دس رومال لے گئی مسعود جو بالکل خاموش تھا غالباً اپنی بیکاری کے متعلق سوچ رہا تھا اٹھا بکواس ہے محض خود فریبی ہے یہ کہہ کر اس نے مجھے سلام کیا اور چلا گیا گیاس اپنی باتوں سے بہت خوش تھا مسعود جب یکلخت بولا تو اس کا چہرہ کسی قدر مرجھا گیا جلیل تھوڑی دیر کے بعد گیاس سے مخاطب ہوا کیا مانگ رہی تھی گیاس چونکا کیا کہا جلیل نے پھر پوچھا کیا مانگ رہی تھی گیاس نے کچھ توقف کے بعد کہا میڈن فوم بریزیر جلیل کی آنکھیں اینک کے موٹے شیشوں کے عقب سے چمکی سائز کیا ہے گیاس نے جواب دیا تھرٹی فور جلیل مجھ سے مخاطب ہوا منٹو صاحب یہ کیا بات ہے انگیاں دیکھتے ہی میرے اندر حیجان سا پیدا ہو جاتا ہے میں نے مسکرا کر اس سے کہا آپ کی قوت متخلاء بہت تیز ہے جلیل کچھ نہ سمجھا اور نہ وہ سمجھنا چاہتا تھا اس کے دماغ میں خود ہو رہی تھی وہ اس لڑکی کے متعلق باتیں کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ گیاس نے ٹیلی فون پر باتیں کی تھی چنانچہ میرا جواب سن کر اس نے گیاس سے کہا یار ہم سے بھی تو ملا اسے گیاس نے کمانی ٹھیک کر کے اینک لگائی کبھی یہاں آئے گی تو مل لینا کچھ نہیں یار تم ہمیشہ یہی غچہ دیتے رہتے ہو پچھلے دنوں جب وہ یہاں آئی تھی کیا نام تھا اس کا جمیلہ میں نے آگے بڑھ کر اس سے بات کرنی چاہیے تم نے ہاتھ جوڑ کے مجھے منع کر دیا میں اسے کھا تو نہ جاتا یہ کہہ کر جمیل نے اینک کے موٹے شیشوں کے پیچھے اپنی آنکھیں سکوڑ لی. جلیل اور گیاس دونوں میں بچپنا تھا دونوں ہر وقت لڑکیوں کے متعلق سوچتے رہتے تھے خوبصورت موٹی دبلی بھدی لڑکیوں کے متعلق ٹانگے میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں کے متعلق پیدل چلتی اور سائیکل سوار لڑکیوں کے متعلق جلیل اس معاملے میں گیاس سے بازی لے گیا تھا دفتر سے کسی ضروری کام پر موٹر میں نکلتا راستے میں کوئی ٹانگے میں بیٹھی یا موٹر میں سوار لڑکی نظر آ جاتی تو اس کے پیچھے اپنی موٹر لگا دیتا یہ اس کا محبوب ترین شغل تھا لیکن اس نے کبھی بدتمیزی نہ کی تھی چھیڑ چھاڑ سے اسے ڈر لگتا تھا جہاں تک گفتار کا تعلق ہے اسے غازی کہنا چاہیے بڑے بڑے مضبوط قلعے سر کر چکا تھا پرائیویٹ کمرے میں جب باہر اسٹور سے کوئی نسوانی آواز آتی تو گیاس اچھل پڑتا اور پردہ ہٹا کر ایک دم باہر نکل جاتا مرد گاہکوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان سے اس کا ملازم نمٹتا تھا دونوں اپنے کام میں ہوشیار تھے اسٹور کس طرح چلایا جاتا ہے اس کو کیوں کر مقبول بنایا جاتا ہے اس کا گیاس کو بڑا اچھا سلیقہ تھا اسی طرح جلیل کو پریس کے تمام شعبوں پر کامل عبور تھا لیکن فرصت کے اوقات میں وہ صرف لڑکیوں کے متعلق سوچتے تھے خیالی اور اصلی لڑکیوں کے متعلق اسٹور میں کسی دن جب کوئی بھی لڑکی نہ آتی تو گیاس اداس ہو جاتا یہ اداسی وہ جلیل سے ٹیلی فون پر ان لڑکیوں کے متعلق باتیں کر کے دور کرتا جو بقول اس کے جال میں پھنسی ہوئی تھی جلیل اسے اپنے مار کے سناتا دونوں کچھ دیر باتیں کرتے اسٹور میں کوئی گاہک آتا یا ادھر پریس میں کسی کو جلیل کی ضرورت ہوتی تو یہ دلچسپ سلسلہ گفتگو منقطع ہو جاتا اس لحاظ سے نیو پیرس اسٹور بڑی دلچسپ جگہ تھی جلیل دن میں دو تین مرتبہ ضرور آتا پریس سے کسی کام کے لیے نکلتا تو چند منٹوں ہی کے لیے اسٹور سے ہو جاتا گیاز سے کسی لڑکی کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کرتا اور انگلی میں موٹر کی چابی گھماتا چلا جاتا جلیل کو گیاز سے یہ گلا تھا کہ وہ اپنی لڑکیوں کے متعلق انتہائی رازداری سے کام لیتا ہے ان کا نام تک نہیں بتاتا چھپ چھپ کر ان سے ملتا ہے ان کو تحفے تحائف دیتا ہے اور اکیلے اکیلے عیش کرتا ہے یہی گلا گیاز کو جلیل سے تھا لیکن دونوں کے دوستانہ تعلقات ویسے کے ویسے قائم تھے ایک روز اسٹور میں ایک سیاہ برقے والی عورت آئی نقاب الٹا ہوا تھا چہرہ پسینے سے شرابور تھا آتے ہی اسٹول پر بیٹھ گئی گیاس جب اس کی طرف بڑھا تو اس نے برقعے سے پسینہ پہنچ کر اس سے کہا پانی پلائیے ایک گلاس گیاس نے فوراً نوکر کو بھیجا ایک ٹھنڈا لیمن لے آئے عورت نے چھت کے ساکن پنکھوں کو دیکھا اور گیاس سے پوچھا پنکھا کیوں نہیں چلاتے آپ گیاس نے سر تاپا معذرت بن کر کہا دونوں خراب ہو گئے ہیں معلوم نہیں کیا ہوا میں نے آدمی بھیجا ہوا ہے عورت اسٹول پر سے اٹھی میں تو یہاں ایک منٹ نہیں بیٹھ سکتی یہ کہہ کر وہ شوکیسوں کو دیکھنے لگی آدمی خاک شاپنگ کر سکتا ہے اس دو زخم میں غیاس نے آٹا کٹک کر کہا مجھے افسوس ہے آپ،, آپ اندر تشریف لے چلیے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی میں لا کر دوں گا عورت نے غیاس کی طرف دیکھا چلیے گیاس تیز قدمی سے آگے بڑھا پردہ ہٹایا اور اس عورت سے کہا تشریف لائیے عورت اندر کمرے میں داخل ہو گئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی گیاس نے پردہ چھوڑ دیا دونوں میری نظروں سے اچھل ہو گئے چند لمحات کے بعد غیاس نکلا میرے پاس آ کر اس نے حولیے سے کہا منٹو صاحب کیا خیال ہے آپ کا اس لڑکی کے بارے میں میں مسکرا دیا گیاس نے ایک خانے سے مختلف اقسام کی لپسٹکیں نکالی اور اندر کمرے میں لے گیا اتنے میں جلیل کی موٹر کا ہارن بجا اور وہ انگلی پر چابی گھماتا نمودار ہوا آتے ہی اس نے پکارا غیاس، غیاس، او بھائی آؤ سنو بھائی کل والا معاملہ میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے پھر اس نے میری طرف دیکھا اوہ منٹو صاحب آدابرس غیاس کا ہیں میں نے جواب دیا اندر کمرے میں وہ میں نے سب ٹھیک کر دیا منٹو صاحب ابھی ابھی پٹرول پمپ کے پاس ملی پیدل جا رہی تھی میں نے موٹر روکی اور کہا جناب یہ موٹر آخر کس مرض کی دوا ہے اسے مزنگ چھوڑ کر آ رہا ہوں پھر اس نے کمرے کے پردے کی طرف منہ کر کے آواز دی غیاس باہر نکل بے جلیل نے انگلی پر زور سے چابی گھمائی مصروف ہے اب اس نے اندر مصروف ہونا شروع کر دیا ہے کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر پردہ اٹھایا ایک دم اس کے جیسے بریک سی لگ گئی پردہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا سوری کہہ کر وہ الٹے قدم واپس آیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا منٹو صاحب کون ہے میں نے دریافت کیا کہاں کون یہ جو اندر بیٹھی لبوں پر لپسٹک لگا رہی ہے میں نے جواب دیا معلوم نہیں گاہک ہے جلیل نے اینک کے موٹے شیشوں کے پیچھے آنکھیں سکیڑی اور پردے کی طرف دیکھنے لگا گیاس باہر نکلا جلیل سے ہیلو جلیل کہا اور آئینہ اٹھا کر واپس کمرے میں چلا گیا دونوں دفعہ جب پردہ اٹھا تو جلیل کو اس عورت کی ہلکی سی جھلک نظر آئی میری طرف مڑ کر اس نے کہا ایش کرتا ہے پٹھا پھر استراب کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھوڑی دیر کے بعد وہ پردہ اٹھا عورت ہونٹوں کو چوستی ہوئی نکلی جلیل کی نگاہوں نے اس کو اسٹور کے باہر تک پہنچایا پھر اس نے پلٹ کر کمرے کا رخ کیا گیاس باہر نکلا رومال سے ہونٹ صاف کرتا دونوں ایک دوسرے سے قریب قریب ٹکرا گئے جلیل نے تیز لہجے میں اس سے پوچھا یہ کیا قصہ تھا بھائی گیاس مسکرایا کچھ نہیں یہ کہہ کر اس نے رومال سے ہونٹ صاف کیا جلیل نے غیاس کی چٹکی بھری کون تھی یار تم ایسی باتیں نہ پوچھا کرو گیاس نے اپنا رومال ہوا میں لہرایا جلیل نے چھین لیا غیاس نے جھپٹا مار کر واپس لینا چاہا جلیل پہترہ بدل کر ایک طرف ہٹ گیا رومال کھول کر اس نے غور سے دیکھا جگہ جگہ سرخ نشان تھے اینک کے موٹے شیشوں کے پیچھے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اس نے گیاس کو گورا یہ بات ہے گیاس ایسا چور بن گیا جس کو کسی نے چوری کرتے کرتے پکڑ لیا ہے جانے دو یار ادھر لا رومال جلیل نے رومال واپس کر دیا بتاؤ تو صحیح کون تھی اتنے میں نوکر لیمن لے کر آ گیا گیاس نے اس کو اتنی دیر لگانے پر جھڑکا کوئی مہمان آئے تو تم ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہو گیاس نے جلیل سے پوچھا یہ لیمن اسی کے لیے منگوایا گیا تھا ہاں یار اتنی دیر میں آیا ہے کمبخت وقت دل میں کہتی ہوگی پیاسا ہی بھیج دیا گیاس نے رومال جیب میں رکھ لیا جلیل نے شوکیس پر سے لیمن کا گلاس اٹھایا اور غٹا غٹ پی گیا ہماری پیاس تو بچ گئی لیکن یار بتاؤ نہ تھی کون پہلی ہی ملاقات میں تم نے ہاتھ صاف کر دیا گیاس نے رومال نکال کر اپنے ہونٹ صاف کی اور آنکھیں چمکا کر کہا چمٹ ہی گئی میں نے کہا دیکھو ٹھیک نہیں دکان ہے زبردستی میرے ہونٹوں کا چما لے گئی ایک دم مسعود کی آواز آئی سب بکواس ہے محض خود فریبی ہے غیاس چونک پڑا مسعود اسٹور کے باہر کھڑا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور چل دیا جلیل فوراً ہی گیاس سے مخاطب ہوا چھوڑو یار تم یہ بتاؤ پھر کیا ہوا یار چیز اچھی تھی کیا نام ہے گیاس نے جواب نہ دیا مسود کی آواز کے اچانک حملے سے وہ بوکھلا سا گیا تھا جلیل کو ایک دم یاد آیا کہ وہ تو ایک بہت ہی ضروری کام پر نکلا ہے انگلی پر چابی گھما کر اس نے گیاس سے کہا لڑکی کے متعلق پھر پوچھوں گا اچھا منٹو صاحب السلام علیکم اور چلا گیا میں نے مسکرا کر گیاز سے پوچھا گیاز صاحب اتنی جلدی پہلی ہی ملاقات میں آپ نے گیاز چھپ گیا میری بات کاٹ کر اس نے کہا چھوڑیے منٹو صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں چلیے اندر بیٹھیں یہاں گرمی ہے ہم اندر کمرے کی طرف چلنے لگے تو اسٹور کے باہر جلیل کی موٹر رکی اس نے زور زور سے ہارن بجایا گیاس نہ گیا تو وہ خود اندر آیا غیاس اندر آؤ بس اسٹینڈ کے پاس ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے گیاس اس کے ساتھ چلا گیا میں مسکرانے لگا اس دوران میں جلیل نے بڑی مشکلوں سے اپنے باپ کو راضی کر کے ایک کرسچن لڑکی ملازم رکھ لی اس کو وہ اپنی سٹینو کہتا تھا کئی بار موٹر میں اس کو اپنے ساتھ لایا لیکن اس کو موٹر ہی میں بٹھائے رکھا غیاس کو اس بات کا بہت غصہ تھا ایک بار اس اسٹینو کے سامنے غیاس نے جلیل سے مذاق کیا تو وہ بہت سٹ پٹایا اس کے کان کی لویں سرخ ہو گئیں نظریں جھکا کر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا بقول جلیل کے یہ اسٹینو شروع شروع میں تو بڑی ریزرو رہی ہے. لیکن آخر اس سے کھلی گئی بس اب چند ہی دنوں میں معاملہ پٹا سمجھو گیاس اب زیادہ تر جلیل سے اس اسٹینو کی باتیں کرتا جلیل اس سے اس لڑکی کے متعلق پوچھتا جس نے چمٹ کر اس کو چوم لیا تھا تو گیاس عموماً یہ کہتا کل اس کا ٹیلی فون آیا پوچھنے لگی آؤں میں نے کہا یہاں نہیں تم وقت نکالو تو میں کسی اور جگہ کا انتظام کرلوں گا جلیل اس سے پوچھتا کیا کہا اس نے گیاس جواب دیتا تم اپنی اسٹینو کی سناؤ اسٹینو کی باتیں شروع ہو جاتی ایک دن میں اور گیاس دونوں جلیل کے پریس گئے مجھے اپنی کتاب کے گرد پوش کے ڈیزائن کے بارے میں دریافت کرنا تھا دفتر میں اسٹینو ایک کونے میں بیٹھی تھی لیکن جلیل نہیں تھا اسٹینو سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی ابھی باہر نکلا ہے میں نے نوکر کو بھیجا کہ اس کو ہماری آمد کی اطلاع دے تھوڑی ہی دیر کے بعد جلیل آ گیا چک اٹھا کر اس نے مجھے سلام کیا اور گیاس سے کہا ادھر آو گیاس ہم دونوں باہر نکلے گیاس کو ایک کونے میں لے جا کر جلیل نے اچھل کر گیاس سے کہا میدان مار لیا ابھی ابھی تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ کر وہ رک گیا اور مجھ سے مخاطب ہوا معاف کیجیے گا منٹو صاحب پھر اس نے غیاس کو زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا میں نے آج اس کو پکڑ لیا بالکل اسی طرح اور اسی جگہ اسی ٹریڈل کے پاس گیاس نے پوچھا کسے جلیل جھنجھلا گیا ابھی اپنی اسٹینو کو قسم خدا کی مزہ آ گیا یہ دیکھو اس نے اپنا رومال پتلون کی جیب سے نکال کر ہوا میں لہرایا اس پر سرخی کے دھبے تھے ایک دم مسعود کی آواز آئی بکواس ہے محض خود بھی ہے جلیل اور غیاس چونک اٹھے میں مسکرایا ٹریڈل کے توے پر سرخ روغن کی پتلی سی ہموار تہ پھیلی ہوئی تھی ایک جگہ پہنچنے کے باعث کچھ خراشیں پڑ گئی تھیں